اگر کوئی شخص دو بچے پالنے کا ذمہ داری لے سکتا ہے مگر اس کے دو سے زیادہ بچے ہیں تو اسلام میں اس چیز کی کیا ہے مجھے یہ بتائیے اگر ایک کی ذمہ داری اگر پوری طریقے سے لے سکتا ہے اگر دو سے زیادہ اگر بچے ہیں تو اس کو روکنے کا کیا ہے اسلام کے وغیرہ بتائیے میرے بھائی یہ ذمہ داریاں ہماری نہیں ہیں یہ ذمہ داریاں اللہ جلد رہی تھی ہم نے خام خواہ رب کے کام اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے ہیں اور اپنے کام ہم نے رب کے لیے چھوڑ دیے رزق دینا رب کا کام ہے تو ہم نے وہ خود پکڑ لیا عبادت کرنا ہمارا کام تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا تو رب نے کہا کہ رزق دینا میرے دن ہے کہیں اس وجہ سے لا تخت اولادکم اولادا کم خشیت کہا کہیں اس وجہ سے اولاد کو نہ ہلا کر دینا کہ ہمارے پاس اس کے لیے کھانے پلانے کو کوئی چیز نہیں ہے صحابہ نام رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی قسمت میں آنا لکھا گیا ہے تم جو چاہو کرو وہ دنیا پر آ جائے گا یہ میرے بھائی عزل سے لکھا گیا کہ اس آدمی کے کتنے بچے ہوں گے کتنی بچیاں ہوں گی ان کے نام کیا ہوں گے یہ نہ آپ کی ذمہ داری نہ میری ذمہ داری یہ رب کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری اس پر چھوڑیں اور اپنی ذمہ داری نبھائیں آپ عبادت پوری کریں جو رب نے احکام دیے ہیں ان پر عمل کریں دیکھیں اللہ جہ معد کریم رزق بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا اصل میں ہم لوگ افسر کی کرسی پر ڈرتے نہیں بیٹھتے کہ یہ افسر کا کام ہے لیکن ہم ادھر رازق بننے پر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ یہ تو ہمارا کام ہے ہم دو پال سکتے ہیں تو چار کیوں ہوں بھائی ہم کیوں نہیں کر سکتے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کا پیدا ہونا کو کھلونا بنانا ہے کہ جب چاہیں فیکٹری میں بنا لیں جب چاہیں فیکٹری بند کر دیں میرے بھائی یہ انسان نیت کا آنا بچوں کا پیدا ہونا یہ عزل سے لکھا گیا ہے اور اللہ جل مد الکری نے جتنی لکھی ہے اتنی ہی اولاد ملے گی آپ چاہے جو چاہے کریں اس لیے آپ ان چیزوں میں دخل نہ دیں اللہ رسول کا کرم کریں کہ جب قیامت کے روز اللہ کرے آپ کے چار آٹھ بچے ہوں اور ہر ایک بچہ آپ کو جنت میں لے جانا چاہے تو اللہ کریم ان کے صدقے سے محبوب نے فرمایا کہ کئی بچے ایسے ہوں گے وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے باری تالا جب رب کہے گا جنت میں داخل ہو اور کہیں گے تو ہمارے والدین رب پھر کہے گا جاؤ جنت میں تو کہیں گے باری تالا ہمارے والدین تو جب تین چر مرتبہ کہیں گے تو رب کہے گا جاؤ والدین کو بھی ساتھ لیتے جاؤ تو حافظ قرآن اگر آپ بنائے اللہ کرے کہ دس بچے ہوں تو دس بچے حافظ قرآن ہوں تو دس تاج انسان کے سر پہ رکھے جائیں کتنے سال بھائی ہم ذمہ داری نبھا لیں گے دس سال بیس سال چالیس سال ذمہ داری اس کے بعد کیا ہوگا تو جن لوگوں نے یہ ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کی نمرود نے کہا کہ بچے آتے ہیں تو مار دو پھر انہوں نے کہا قتل کر دو میں بچ جاؤں گا تو میرے بھائی وہ بچا تو پھر بھی نہیں اس لیے یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ وہ یعنی مسلمانوں کو کم سے کم دیکھنا چاہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی زیادتی پر بڑھوتری پر قیامت کے دن فخر کروں گا تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان معاملات میں نہ پڑیں یہ آج کے زین ہیں ایسے اپنے م... اپنے زین سے تو عکرمد بنتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں دخل دینے والی بات ہوتی ہے تو جو اللہ نے قسمت میں لکھا اس پر آپ بال قدر خیر ہی و شرح ہی پر ایمان کی سرستے پڑھیں گے تو ان میں یہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے اس لیے دعا کریں اللہ ہمیں پہ اللہ جو ہماری ذمے لگائے ہیں وہ کام کریں اللہ کے کام اللہ پر چھوڑ دیں جی چودہ انڈرسکور اسکور ٹو صاحب چودھری صاحب تشریف لائیں السلام علیکم مفتی صاحب میرا